ہاں کیوں ناؤ جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دو والوں میں ہے انہین ہمیشہ اس میں رہنا